بے خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان حفظہ اللہ نے سوال نمبر تین محترم شیخ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اگر اس میں عمری کو تئی ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی غیر اسلامی ریاست نہیں بنتی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا وہ الگ بات ہے کہ عوام یا اسمبلی میں جانے والے میں شور کی کمی ہے اور بعض قوانین غیر شریف بنا لیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ملک اسلام کے فیرس سے نہیں نکلتا اور جب اچھے لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا ابھی بھی پچانوے فیصد قوانین اسلامی ہے پھر سو فیصد اسلامی ہو جائیں گے تو اس سوچ کے حوالے سے شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ بات کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے ہم پہلے بھی یہ واضح کر چکے ہیں اور خود سوال میں بھی یہ بات دوبارہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے کیونکہ اس کے قوانین اسلامی ہیں اور اس میں جو کوتاہی ہے وہ قوانین کے اجرامے ہیں یعنی قوانین تو سبھی اسلامی ہیں مگر اس میں عملی کوتاہی یہ ہے کہ حکمرانوں نے وہ قوانین نافذ نہیں کیا تو اس سے کوئی ملک غیر اسلامی نہیں بن جاتا اور پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا تو یہ بات ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں دیکھیں آئین میں یہ حرف یقیناً لکھا ہے ہم بھی یہ مانتے ہیں دفعہ دو سو ست ستائیس میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا لیکن اس میں دو تین باتیں ہیں ایک بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تھانوی صاحب رحیم اللہ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ یہ دفعہ جو کہ آئین کا حصہ بنی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کس معیار پر اسے آئین کا حصہ بنایا گیا ہے کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے یا اس دفعہ کو بھی آئین میں داخل کرنے کے لیے انہی مراحل سے گزارا گیا ہے کہ جن مراحل سے ہر دفعہ آئین میں داخل ہونے سے پہلے گزرتی ہے جب بھی کوئی قانونی تجویز پیش کی جاتی ہے تو قانونی پروسیجر کے مطابق اس پر کئی مراحل گزرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دفعہ ستر سے ستہتر تک کی دفعات اس پر جاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح ترمیمی پروسیجر کے مطابق بالکل اسی طرح یہ شک جو ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کو قانون نہیں بنے گا اس پر بھی یہ مراحل گزر چکے ہیں مراحل کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بل کی شکل میں پیش کیا جانا اس شرط پر کہ یہ پیش کرنا اسمبلی کے ایوان کے ایک رکن کی طرف سے ہو آئین کے بنیادی حقوقوں اور آئین کے بنیادی مادوں کے منافی نہ ہو پھر بحث کے لیے منظور ہونا پھر اس پر آزادہ نہ بحث ہونا پھر بحث کے بعد اس پر ووٹنگ ہونا پھر ووٹنگ کے بعد اگر اس کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے تو پھر اس کو دوسرے ایوان منتقل کیا جاتا ہے پھر دوسرے ایوان میں بھی یہی مراحل اس پر گزرتے ہیں پھر اس کے بعد صدر کی توسیع کا مرحلہ آتا ہے اس شرط پر کہ دونوں ایوان اس پر متفق ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس طور پر اگر یہ دفاع یعنی قرآن و سنت کے منافی کو قانون نہیں بنے گا بنا دی جائے یا اس جیسی سینکڑوں اور ہزاروں مزید دفات اور بھی بنا دی جائیں تو اس طور پر اس کا قانون کا حصہ بن جانا یا اس کو قانونی حیثیت کا مل جانا یہ کوئی مبارکی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت کی توہین ہے ان کی بےزتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے قانون ہونے پر یہ مراحل گزارتے ہیں بلکہ اس بنیادی مادے پر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا اس پر بھی یہی مراحل گزرے ہیں اور پھر باوجود اس کے کہ یہ مراحل اس پر گزر جائے پھر بھی ہمیشہ یہ امکان باقی رہتا ہے کہ جب بھی دو تہائی اکثریت اس کے خلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر اس قانون کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی پھر یہ آئین کا حصہ نہیں رہ پائے گا یہی بات حانوی صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے ان سے ایک مختصر جملے میں منقول ہے جس کی تشریح مفتی تقیق صاحب نے کی ہے تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے ملک اسلامی ریاست اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اس طرح کے بعض دفات چنگیز کے قانون میں بھی اسلامی تھے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا معیار چنگیز کی اپنی فکر اور نظر تھی جو اس کی فکر کے مطابق ہوتا تو وہ اس کا حصہ بن جاتا اور اگر اس کے مطابق نہ ہوتا تو اس کو وہ رد کر دیتا یہاں بھی یہی معاملہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے آئین میں جس طرح یہ دفعہ موجود ہے بالکل اسی طرح اس کے مخالف اور متصادم دفات بھی اسی آئین میں موجود ہیں ہم پہلے بھی اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ آئین میں ایسی دفات موجود ہیں جو باقاعدہ اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے ان کو باقاعدہ آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے آپ اس کا کیا کریں گے کیا اس طرح یہ ملک اسلامی ہو جائے گا تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ جب ایک حکومت کفر اور اسلام دونوں سے مرکب ہو تو نتیجہ اخذ ارضل کا تابع ہوتا ہے لہذا وہ حکومت کفری شمار کی جائے گی ایسی حکومت اسلامی نہیں ہو سکتی اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین کی ان دفعات کو کیا حیثیت حاصل ہے یہ دفعہ دوسری دفعات پر حاکم ہے یا دوسری دفعات ان پر حاکم ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ ان پر حاکم ہے تو یہ بات صحیح نہیں کیونکہ بنیادی حقوق کا جو بنیادی مادہ ہے اس کی بنیادی دفعہ یہ ہے کہ ہر وہ شرک جو آئین میں بنیادی حقوق سے متصادم ہو وہ اس حد تک کلم شمار ہوگی جتنا کہ اس میں بنیادی حقوق سے تعارض ہوگا چنانچہ بنیادی حقوق میں انسانی حقوق کا جو حصہ ہے وہ اس پر حاکم ہے اور اس میں مذہبی آزادی ہے اس میں خواتین کی مساوات مرد و زن کافر اور مسلمان کی برابری ہے اس میں جزیے پر پابندی ہے غرض یہ کہ بنیادی حقوق کا باب آئین پر حاکم ہے پھر ایک اور بات یہ کہ یہ دفعہ یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا یہ دفعہ تو خود وقتاً فوقتاً عدلیہ کا موضوع رہ چکی ہے کہ یہ آئین پر حاکم ہے یا نہیں اور ایسے عدالتی فیصلے بھی آن ریکارڈ موجود ہے مولانا یوس الدھانوی اللہ نے اسلام کا قانون اور روشن و میں لکھا ہے کہ ایسے فیصلے موجود ہے کہ جس میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ آئین کی یہ دفعات دوسری دفات پر حاکم نہیں مطلب یہ کہ آئین میں جو غیر اسلامی دفات ہے وہ اس اسلامی کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ قانون داخل کرنے کا معیار ہی غلط ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ آئین میں غیر اسلامی دفعات بھی موجود ہے تیسری بات یہ کہ یہ دفاع یعنی قرآن و سنت کے منافی کو قانون نہیں بنے گا یہ خود آئین کی ان غیر اسلامی دفات پر حاکم نہیں ہے کہ یہ انہیں منسوخ کر سکے اور یہ کہا جائے کہ اسلام میں چونکہ یہ دفعات ناجائز ہیں لہذا ان کی آئنی حیثیت کا لذم ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ الٹا ان کو حاکم کی حیثیت حاصل ہے اور ان کی حاکمیت برقرار ہے ان کے مطابق فیصلے بھی چل رہے ہیں لہذا یہ آئین کا حصہ بھی ہے انہیں قانونی حیثیت بھی حاصل ہے عمل بھی ان کے مطابق چل رہا ہے یہ غیر اسلامی دفعات آئین کا حصہ ہے انہیں قانونی حیثیت حاصل ہے اور ان کے برعکس اسلامی دفعات کو قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں چل رہا تو اس وجہ سے کہا جائے کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور باقی کفری جو ہیں وہ تو ہیں ہی کفری تو یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے یہ بات کرنا کہ اسمبلی میں جانے والے لوگوں میں شور کی کمی ہے اور بعض قوانین اس وجہ سے غیر شریف بن جاتے ہیں تو یہ بات بھی صحیح نہیں میرا شروع سے دعویٰ ہی یہ ہے کہ غیر شرع قوانین بنے ہوئے ہیں موجود ہیں انہیں قانونی حیثیت حاصل ہے غیر شرعی قوانین اور دفات آئین کا حصہ ہیں تو خود سوال میں بھی اس کا اقرار ہے کہ بعض غیر شرعی قوانین بنا لیے جاتے ہیں اور وہ موجود بھی ہیں مطلب یہ کہ غیر شرع غیر اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت برقرار ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اسمبلی ممبران میں شعور کی کمی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ ان میں شور کی کوئی کمی نہیں دیکھیں دین کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں شعور کی کمی نہیں چلتی وہاں جہل غیر معتبر ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے کتنی دفعہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ غیر شریک قوانین ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے کتنی ہی دفعہ ان کے سامنے جائز و ناجائز کے بل پیش ہوئے اس لیے جب ان کے سامنے بطور بل یہ احکام پیش کر دیے گئے تو اس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دفعہ قنان کا حکم ہے یہ حدیث کا حکم ہے یہ فقہ کا حکم ہے یہ معاملہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ اس کو مسترد کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ لوگ اس کو نامنظور کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ لوگ اس کی قانونی حیثیت کے حصول میں رکاوٹ واقع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں شعور کی کمی ہے پھر سوال میں جو یہ بات ہے کہ پچانوے فیصد قوانین اسلامی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر یہ باقی پانچ فیصد کیا چیز ہے اول تو میں مانتا نہیں کہ پچانوے فیصد اسلامی ہے مگر چلیں بالفرض ہم مان بھی لیں کہ پچانوے فیصد قوانین اسلامی ہے تو یہ پانچ فیصد کیا چیز ہوئے یقینا غیر اسلامی ہی ہوئے تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پانچ فیصد عمل میں نہیں ہے ویسے تو عمل سو فیصد ہی غیر اسلامی چل رہا ہے اور قوانین پانچ فیصد غیر اسلامی ہے یعنی پانچ فیصد غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت حاصل ہے یہ وہی بات ہے کہ جس پر معترض بھی ہم سے متفق ہے جس شخص کا یہ اعتراض ہے وہ یہ بات مانتا ہے کہ پانچ فیصد قوانین ایسے ہیں کہ جو کفر ہیں غیر اسلامی ہیں اور انہیں باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی ہے